اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الہل یو العین و البسیم اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں اف اللہ تم غور کیوں نہیں کرتے یہ سورت الانعام کی آیت نمبر پچاس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سوال کے انداز میں جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ دو لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اندھے ہیں جو دل کے اندھے ہیں جو حق کے سلسلے میں اندھے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے اس علم کے لیے جو اللہ کی طرف سے نبیوں کے پاس آتا ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہیں جو حق کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو کھولے ہوئے ہیں جو ایمان اور قبول کے لیے تیار ہیں اور جو اللہ کی دیوی روشنی میں دیکھتے ہیں لہذا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایک انسان جو حق کے سلسلے میں اندھا ہو جائے اندھیپن کو چنے اور دوسرا وہ انسان ہے جو حق کے لیے اپنی آخوں کو اپنے دل کو کھول دے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ ام تمود فہد کو قوم دمود کو ہم نے ہدایت بھیجی ہم نے حق ان کے پاس بھیجا لیکن فصحب العامہ الہدا انہوں نے اللہ تعالی کی ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو چنا اندھے پن کو پسند کیا لہذا انسان خود اپنے اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے حق کے مقابلے میں اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو چنتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو قبول کرنا یہ انسان کی سعادت اور کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلا لفظ کیا کیا ایک قرب بسم ربی قلب اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت بدلائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان معلم یالم اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا لہذا جب تک کہ اللہ کی طرف سے نور انسان کے پاس نہ آئے وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آنے والا علم ہے اللہ کی طرف سے ملنے والا نور ہے جس کی روشنی میں انسان جب دیکھتا ہے تو ساری چیزیں اس کو صحیح دکھائی دیتی ہیں لہٰذا اس آیت سے معلوم ہوا کہ آمہ اور بطیر برابر نہیں اسی آیت کی بنیاد پر علماء نے کہا ہے کہ جس انسان کے پاس دلیل ہو وہ بینا ہے دیکھنے والا ہے لیکن جو دلیل کے بجائے کسی اور کے بولنے پر چلتا ہے وہ آما کی طرح ہے اس لیے کہ وہ خود حق کو نہیں دیکھ پاتا ہے اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر یا لاٹھی کے سہارے وہ چلتا ہے لیکن جس کے پاس آنکھ ہوتی ہے وہ خود اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے گڑے سے بچتا ہے راستے کو پکڑ کر صحیح راستے کو چنتا ہے لہذا علم کی مثال آنکھ کی طرح بینائی کی طرح ہے۔ کہ ایک انسان کے پاس علم ہے گویا کہ اس کے پاس بینائی ہے اس کے پاس آنکھ ہے۔ اب اس کو خارجی سہارے کی ضرورت نہیں اب اس کو دلیل اس کے پاس ہے تو اب کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیچھے اس کو چلنے کی ضرورت نہیں جس کو تقلید کہا جاتا ہے لہذا ات آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ واقعی بینائی یہ ہے کہ انسان کے پاس دلیل ہو تو یہ اور بغیر دلیل کے کسی اور پر اعتماد کر کے چلنے والا ان دونوں میں فرق ایسے ہی جیسے آنکھ والا اور اندھا ہے تو اس آیت سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ اور وسلم کی حدیث سے بھی مزید اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الله له تریقن صفی علم تریقن جو انسان جو شخص علم کی تلاش میں یہ التم علما علم کی تلاش میں راستہ چلتا ہے سلح طریقا تو اس کی فضیدت کیا ہے سہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اس عمل کے ذریعے سے بہی اس کے طلب علم کی کوشش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے کیا طریقہ جنت جنت کی طرف بڑھنے والا راستہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت کے راستے کی آسانی علم کے راستے سے شروع ہوتی ہے جنت کے راستے کی آسانی علم کی طلب والے راستے پر چلنے سے ہوتی ہے لہذا ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ موت تک آسان ہو تو اس کے لیے سادہ طریقہ یہی ہے عقل مندی یہی ہے کہ وہ موت تک علم کے راستے پر چلتا رہے لہذا انسان کو علم کے اعتبار سے کبھی بھی لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی زیادتی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے لہذا علم کی طلب میں چلنا انسان کے لیے جنت کی طلب میں چلنے ہی میں شامل ہے بلکہ علم انسان کو بچاتا ہے گمراہی سے بعض اوقات ایک انسان جہالت کی وجہ سے شرکیات بدعات اور گمراہی میں چلا جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہدایت یہ علم ہے جو اس کو بتلاتا ہے کہ یہ ہدایت ہے یا نہیں ہے علم اس کو گمراہی سے بچاتا ہے لہٰذا انسان کی جو توانائی ہے وہ غلط رخ پر تب جاتی ہے جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کی زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم علم کی بنیاد پر ہو اس کی زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم علم کی بنیاد پر ہو تو یہ علم کی اہمیت ہے جس میں میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ہم آج کے اس درک میں جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے طالب علم کے آداب یا طالب علم کے لیے بعض وصیتیں بعض نصیحتیں ایک طالب علم کو خصوصا دین کے طالب علم کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے زندگی بھر علم حاصل کرنا ہے اور اگر اس علم کے حاصل کرنے میں شرعی آداب اور اخلاق کی رعایت نہ ہو تو انسان واقعی فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے لہذا ہر چیز کی طلب کے کچھ آداب ہوتے ہیں علم کے بھی آداب ہیں لہٰذا آدمی ان چیزوں کا خیال رکھے تو اس کا علم کا سفر کامیاب ہوتا ہے ورنہ ناکام سب سے پہلی چیز طالب علم کے لیے کیا ضروری ہے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالص کریں اخلاص نیت طلب علم میں نیت کی تخلیص یا نیت کا اخلاص ہر کام آدمی کسی نہ کسی مقصد سے کرتا ہے طلب علم آدمی کس مقصد سے کر رہا ہے اگر اس کی نیت اچھی ہے اس کے علم میں برکت ہوتی ہے اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو علم انسان پر وبال بن جاتا ہے لہذا علم سے واقعی استفادہ کے لیے ضروری ہے کہ طلب علم میں انسان کی نیت صحیح ہو طلب علم انسان کی نیت کیا ہو علماء نے اس سلسلے میں رہبری دی ہے نمبر ایک علماء نے کہا کہ طلب علم میں نیت کیا ہو پہلی نیت تعبد'd. یعنی میں علم کیوں حاصل کر رہا ہوں مجھے بہت شوق ہے مجھے بہت پسند ہے میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے علم حاصل کرنے کا میں بندہ ہوں وہ میرا مالک ہے اللہ چاہتا ہے کہ میں جہالت میں نہ رہوں اللہ چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں میں میرے مالک کے حکم کی وجہ سے علم حاصل کر رہا ہوں تو یہ خود عبادت میں شامل ہو جاتا ہے یہ خود ایک تعبدی امر بن جاتا ہے اس پر خود انسان کو سواب ملتا ہے اس لیے کہ وہ مالک کے حکم کی تعمیل میں تو نمبر ایک تعبد کے طور پر ان حاصل کرنا اللہ کے حکم کی تعمیل میں نمبر دو رفع الجہل جہالت سے بچنے کے لیے جہالت ایک اچھی چیز نہیں ہے انسان اپنے سے اور دوسروں سے جہالت ہٹانے کے لیے یا اپنے آپ کو اور دوسروں کو جہالت سے نکالنے کے لیے علم حاصل کرے تاکہ انسان جہالت کے نقصانات سے بچے ولاکم من الجاہلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاہلوں میں سے مت پن ہے لہٰذا جہالت اچھی چیز نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا انسان معلوم انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا پیدائشی طور پر علم نہیں تھا اگر اللہ علم نہ دیتا تو انسان حاصل نہیں کرتا اللہ نے علم دیا تاکہ انسان جہالت سے نکلے تو رف الجہل پھر اسی طرح سے حفاظت علم علم اس لیے حاصل کریں تاکہ علم کی حفاظت اللہ کی کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں دین کے احکام ہیں ایک نسل سے دوسری نسل میں علم کیسے منتقل ہوگا جب ایک انسان سیکھے گا اور اس کو سنبھال کے رکھے گا مرنے سے پہلے کسی کو دے گا تو حفاظت علم کے لیے اگر لوگ علم کا تذکرہ چھوڑ دیں علم مٹ جائے گا لیکن علم کا تذکرہ ہوگا علم میں مصروفیت رہے گی علم باقی رہے گا تو حفاظت علم کے لیے علم حاصل کریں اسی طرح سے ایشاعت علم کے لیے حاصل کریں یعنی وہ علم اس لیے حاصل کریں کہ وہ دوسروں تک بھی پہنچائے دوسروں کو نفع پہنچائے کہ اس کے علم حاصل کرنے میں ایک نیت یہ بھی ہو کہ میں آج یہ سیکھ چکا ہوں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں معلوم تو میں حاصل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچاؤں گا ایشاط علم اسی طرح سے دفاع دین یا دفاع حق دین کا دفاع کرنا ہے کہ دین کے خلاف جو لوگ غلط باتیں کرتے ہیں اہل بافل چاہے وہ اہل کفر میں سے ہو یا اہل بدعات میں سے ہو تو جب وہ غلط باتیں دین کے بارے میں کریں چاہے دین کو غلط ثابت کرنے کے اعتبار سے ہو یا دین میں غلط باتیں شامل کرنے کے اعتبار سے ہوں وہ دین کی حفاظت کریں دین کی مدافعت کریں کبھی قرآن پر اعتراض کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کبھی اسلام کے احکام پر اعتراض آدمی علم کے ذریعے سے دین کا دفاع کرے باطل کا رد کرے تو اس طرح سے یہ تمام نیتیں ہیں اور اس میں بنیادی طور پر کیا ہے اللہ تعالی کی رضا اور آکرت کی نجات کہ علم میں کیا ہو تعبد اللہ کے لیے علم حاصل کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے کیا پسند نہیں کرتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں تاکہ جو اللہ کو پسند ہے میں اس کے مطابق جیوں اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے میں اپنے آپ سے اس کو بچاؤں تو اس کا حاصل کیا ہے آدمی کے اندر عمل کی نیت ہو اور یہ سب سے اہم ہے کہ اصل مطالبہ کس سے ہونے والا ہے ہم سے تو علم کے مطابق عمل کی نیت سے آدمی علم حاصل کرے تو یہ تمام نیتیں ہیں جو علماء نے بتلائیں جس میں ایک تو تعبد ہے اللہ کا حکم سمجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آثرت کی نجات کے لیے اور اسی کے نتیجے میں نکلتا ہے کہ آدمی اس پر عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرے پھر اس میں آئے گا جہالت سے نکلنے کے لیے دین کی حفاظت کرنے کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے اور دین کا دفاع کرنے کے لیے باطل اور اہل باطل سے دین کو بچانے کے لیے یہ تمام ترنیتیں ایک آدمی طلب علم میں اگر رکھے تو اس کے علم میں خیر و برکت آتی ہے لہذا پہلی چیز جو ہے اخلاص ہونا چاہیے لیکن اس کے بلاق اگر نیت غلط ہو تو کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں شہرت کے لیے علم حاصل کرنے کی برائی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم ویجاری به صفحہ جو علم حاصل کریں تاکہ علماء کی برابری اختیار کر کے فخر کریں تاکہ میں بھی علماء کی سخ میں ہو جاؤں جیسے آج علماء کو پہچانا جاتا ہے مجھ کو بھی پہچانا جانے لگے تو اگر وہ علماء کی برابری کے لیے علماء کی مقابلہ آرائی کے لیے علماء کی اسٹیٹس اور ان کا مقام حاصل کرنے کے لیے کسی علماء کے طرح عہدوں پر فائز ہونے کے لیے علماء کی برابری کے لیے مشابہت کے لیے علم حاصل کرے کہ اس کو بھی لوگ علماء میں شمار کریں یا وہ یوجار ابھی حصہ یا پھر کم علم لوگوں کو ہرا کے ان پر غالب آ کر اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے علم حاصل کرے کہ اس کے پاس کچھ علم کی باتیں ہیں اور وہ لوگوں کو بحث مباحثہ کر کے ہرائے اور ان پر غالب آ کر اپنے گھمنڈ کو تسکین دے اپنی انا کو لذت دے اپنی بڑائی کے احساس کو اور قوی کرے اگر اس نیت سے علم حاصل کرتا ہے وہ یس شریفہ بہی وجوہ سے یا اس کی نیت کیا ہے وہ یق شریفہ اس علم کے ذریعے سے پھیر لے وجوہ سے الہی لوگوں کے چہرے اپنی طرف کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں راستے سے گزرے تو لوگ پلٹ کے دیکھیں مجلس میں کہیں دکھائے دے تو اشارے لوگ اس کی طرف کریں اگر وہ لوگوں کی توجہ اٹریکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کو ان کا دل موہنے کے لیے ان لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے شہرت کے لیے ادخلا اللہ جہنم اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا تین نیتیں یہاں پر بتلائی گئی ہیں نمبر ایک اونچا مقام علماء کی برابری کہ میرا بھی نام ہو لوگ مجھ کو بھی یاد رکھیں کہنا امام بخاری امام مسلم اور میں تو لوگ جو ہیں مجھ کو بھی یاد رکھیں علماء کا مقام مجھ کو مل جائے میرے ساتھ بھی شیخ کہا جانے لگے میرے بار بھی حافظ آنے لگے اگر یہ مقام انسان چاہتا ہے اس کا علم اس کو نفع نہیں دیتا ہے اب خلا اللہ جہنم اس کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا دوسری نیت کیا ہے کہ لوگوں سے بحثا کرنا ایسے لوگ جو بولے بالے ہیں زیادہ معلومات نہیں ہیں اب علم والے سے تو ٹکرا نہیں سکتا ہے لڑ کے بحث کر کے اس کو کنفیوز کرے ماریا ماریا مارا عربی زبان میں کہتے ہیں مریہ میں مبتلا کرنا مریہ کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں شک یعنی کسی کم علم سے بحث کر کے اس کو کنفیوز کر دے اور مزہ لے کہ دیکھو میں نے کیسے کنفیوز کر دیا اس کو جواب دینے نہیں آ رہا ہے اور اس کو ہرا دے مغلوب کر دے اس سے جنگ کر کے مباحثہ کر کے اگر وہ ایسا کرتا ہے یہ اپنی ذات کی لذت کے لیے کر رہا ہے نفس کی لذت کے لیے کر رہا ہے علم کا مقصود تعلیم ہے تعذیب نہیں ہے علم کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو ہرا کے آدمی لذت لے تو اگر وہ ایسا کرتا ہے یا پھر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ نئی نئی باتیں عجائبات اور ایسی ایسے تفردات لوگوں میں بیان کریں کہ آج تک کسی نے سنا نہیں ایسی باتیں بتانے کے لیے علم حاصل کریں کہ دور کا کچھ نیا مسئلہ لے کر آ گیا جو واقعی ضرورت بھی نہیں ہے لوگوں کو اس کی اور اسی کو لوگوں میں تشہیر کر دے تاکہ سب سے الگ اس کی پہچان بنے یا جیسے لوگ اچھا لباس پہن کر زینت حاصل کرتے ہیں یہ علم کے ذریعے سے زینت حاصل کرنے کی کوشش کریں علم زندگی کا مقصد نہ ہو بلکہ شہرت کا وسیلہ ہو علم آخرت کی نجات کا ذریعہ نہ ہو بلکہ علم دنیا میں شہرت کا لباس اس کے لیے بن جائے تو یہ آدمی جو ہے ان تینوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادخلا اللہ جہنم اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا معلوم ہوا کہ علم فی نقسی جنت میں نہیں لے جاتا ہے آپ دیکھیں گے پچھلی حدیث ہم نے دیکھی علم کی طلب میں اگر آدمی نکلتا ہے اللہ جنت آسان کرتا ہے لیکن یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی علم حاصل کر چکا ہے اور علم حاصل کر رہا ہے لیکن پھر بھی جہان میں جا رہا ہے وجہ کیا ہوئی وہاں اس کی نیت طلب علم کی تھی لیکن اللہ کی خاطر تھی اس کی نیت میں برائیاں نہیں تھیں لیکن یہاں پر کیا ہو گیا نیت میں گندگی آ گئی ہے. لہذا بری نیت اچھے عمل کے باوجود انسان کو جہنم میں لے جاتی اس کو یاد رکھیے بری نیت اچھے عمل کے باوجود ایک انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نمل اعمال و اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اعمال کی قبولیت اور رد اعمال کے نتیجے میں جنت ملے گی جہنم اس کا مدار نیتوں پر ہے تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ شہرت طلبی کے لیے علم حاصل نہ کرے یہ بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے لیکن آدمی کو چاہیے کہ کوشش کرے یہ پہلے مرحلے میں نہیں مل پاتا ہے لیکن کوشش اس کی کرنا چاہیے آدمی لائک اللہ ہے انسان جب علم حاصل کرتا ہے اس کے سامنے طلب علم کے وقت میں بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں ماضی کی حال کی اور انسان کے دل میں ان شخصیتوں کی وجہ سے علم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جیسے فلاں ایسا کرتا ہے تو ہم بھی ویسا کریں گے تو بعض اوقات انسان کے دل میں کسی شخصیت کی وجہ سے علم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی شخصیت کے لیے علم حاصل نہ کرے اس کی برابری کے لیے اس کی طرح شہرت کے لیے بلکہ وہ علم حاصل کرے تو اللہ کی رضا کے اگر علم کے ساتھ وہ گمنام جی کر مر جائے جنت میں جائے گا علم کے ساتھ شہرت ملے اور نیت اس کی یہی تھی اور بگڑ گیا جہنم میں جائے گا ساری ساری کوششوں کا حاصل آدمی کو جہنم اگر ملے تو کیا فائدہ اصل مقصود جنت ہے اصل مقصود دنیا کی جنت نہیں ہے یہاں کی شہرت بھی کچھ کام کی نہیں یہاں کی ذلت بھی کچھ کام کی نہیں اصل عزت اللہ کی ہے اصل ذلت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملے سب سے خطرناک چیزیں ہی ہیں تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں بری نیتوں سے منع کیا ہے اسی طرح سے ایک دوسری نیت علم کے تعلق سے ہوتی ہے مال و جاہ کی ایک تو مال ہے کہ ایک انسان علم حاصل کرتا ہے تاکہ دنیا میں اس کو مال ملے قرآن پڑھ لے اچھے سے اور کاری بن جائے اور پھر مختلف مجلسوں میں قرآن پڑھے اور لوگوں سے چندہ وصول کرے عالم بن جائے اور بیان دے اور بیان سے لوگوں سے پیسہ وصول کرے انسان یا فلاں ملک میں چلا جائے اور وہاں بڑی بڑی تنخواہ حاصل کرے اگر نیت مال کی ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے تعلیم دینا اور اس کے بدلے میں معاوضہ کسی کو ملے برا نہیں ہے مدارس میں علماء پڑھا رہے ہیں غلط نہیں ہے مساجد میں آئی ماں لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں غلط نہیں ہے لیکن انسان کا مقصود اگر مال ہو جائے اور تعلیم ضمنی ہو جائے یہ فساد اور بگاڑ ہے کہ اگر اس کو مال نہ ملے تو پھر کسی کو دین نہ سکھائے اگر ایسا آدمی ہے تو یہ برباد ہوگا ہاں یہ بات اور ہے کہ ایک انسان تعلیم لوگوں کو دے اور پھر قوم اس کا معاوضہ یا اس کے لیے سہولیات فراہم کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ورنہ مدارس بند ہو جائیں گے مساجد کے اندر کوئی امامت نہیں کرے گا لیکن انسان کا مقصود یہ نہیں ہونا چاہیے مقصود یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باری جا دو بھوکے بھیڑیے اور چلاسی غن انہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے بے اب سد اتنا بگاڑ پیدا نہیں کرتے ہیں دو بھوکے بھیڑی اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنا فساد پیدا نہیں کرتے ہیں اتنا ادھم نہیں مچاتے ہیں من ہر سل مر المال والشرف و شرف ہی جتنا بگاڑ جتنا فساد دو چیزیں انسان کے دین کو پہنچاتی ہیں کیا امال المال والشرف آدمی کی ہرس آدمی کی ہرس دو چیزوں کی ہے مال کی ہرس اور شرف مقام عزت لوگوں میں شہرت اور مجھ کو شرف ملے مجھ کو لوگ شریف مانے مجھ کو آلہ سمجھے مقام اور برتری کا شوق اور مال کا شوق یہ دو چیزوں کی ہرس جتنا نقصان آدمی کے دین کو پہنچاتی ہے مال اور شرف کی ہرس جتنا نقصان آدمی کے دین کو پہنچاتی ہے دو بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کو نہیں پہنچاتے بھوکے وہ ایسی بھیڑیے نہیں بھوکے بھیڑیے وہ بھی بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا آدمی کے دین کو نقصان ہوتا ہے ان دو چیزوں سے لہذا آدمی مال کے لیے دین کا علم حاصل نہ کرے پہلے زمانے میں ایک انسان اگر علم حاصل کر لے تو بادشاہ کا خاص ہو جاتا تھا اس کو بڑا عہدہ ملتا تھا قاضی کا مقام ملتا تھا لہذا اس زمانے میں بھی یہ چیزیں بہت عام ہوا کرتی تھی لیکن آج بھی یہ چیز ہے آج بھی انسان کو شہرت بھی ملتی ہے مال بھی ملتا ہے اگر اس کے پاس علم ہو اور کتابت کے جوہر وہ دکھلائے یہ بہت ہی فتنے کی چیز ہے آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو اس قسم کی نیتوں سے پاک رکھے صاف رکھے لہذا یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں شہرت اور مال اس کے لیے دین کا علم حاصل کرنا پھر عہدہ ہے پھر نفس کی تسکین ہے اور ساری چیزیں آتی ہیں نیت خالص ہونا چاہیے طالب علم کی نیت اللہ کی رضا دین کی اشاعت و حفاظت ہو اپنی اور دوسروں کی اصلاح ہو اللہ کے دین پر عمل کرنا یہ پہلی چیز ہم نے سیکھی اور یہ حدیث مصر احمد اور تین کی ہے اور حدیث صحیح ہے دنیا طلبی کا نقصان کیا ہوتا ہے سفیان ابن عینا فرماتے ہیں یہ محدثین میں سے ہیں اور بڑے محدث گزرے ہیں دو سفیان ہیں سفیان استوری اور سفیان ابن ان دونوں کو کہتے دو سفیان کہتے ہیں, کہتے ہیں مزداد عبد فزداد اللہ من اللہ ایک انسان علم میں ترقی کرتا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں دنیا کی محبت بھی بڑھتی چلی جائے دنیا کی رغبت اس کے دل میں بڑھتی چلی جائے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کی چاہت بھی بڑھتی چلی جائے تو پھر اللہ سے دوری میں بھی بڑھتا چلا جاتا ہے علم بڑھتا جائے دنیا میں رغبت بڑھتی چلی جائے تو پھر اللہ سے دوری بھی بڑھتی جاتی ہے حاصل یہ ہے کہ علم کا کمال یہ ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی نفرت پیدا ہو آخرت کی محبت پیدا ہو دنیا کے مقابلے میں انسان آخرت کو ترجیح دینے والا ہو علم کا حاصل یہ ہے اور علم کا حاصل یہ ہے اس سے اعلی کہ مخلوق کے مقابلے میں وہ خالق کو ترجیح دینے لگے علم کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان تمام مخلوقات کے مقابلے میں اپنے رب کو اپنے خالق کو ترجیح دے اللہ کے سوا کچھ مطلوب نہ ہو مقصود اللہ ہو باقی سب حاجت ہو مقصود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو تو جب یہ نہیں ہوتا ہے جب آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور علم بھی بڑھ رہا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طالب علم تجارت نہ کرے پیسہ نہ کمائے یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ضرورت کے بقد ہونا چاہیے زندگی کا مقصد نہیں بننا چاہیے اور جب دو چیزوں میں سے ایک کو چننے کا موقع آئے دنیا اور آخرت تو آدمی آخرت کو قربان کر کے دنیا لینے والا نہ بنے بلکہ وہ دنیا کو قربان کر کے آخرت کی طرف بڑھنے والا بنے اگر علم کے باوجود یہ نہیں پیدا ہوتا ہے تو ایسا انسان اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے ایسا آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے لہذا علم اللہ سے قریب کرتا ہے بشرطے کہ ایک انسان دنیا کو دنیا کو سانوی حیثیت دے اصل وہ بنیاد آخرت کو مانے لہذا علم کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ کو پہچانے اور اپنی زندگی کا مقصد پہچانے یہ دو چیزیں اگر وہ پہچان کر بھی دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو پھر اس کے علم سے برکت اور نفع اور لذت نکال دی جاتی ہے اس کا دل بالکل جو ہے محروم ہو جاتا ہے ان کیفیات سے جو علم کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے تو یہ تیسری چیز ہم اس بار میں دیکھی آئیے بڑھتے ہیں اگلا نقطہ کیا ہے دوسری چیز طالب علم کے لیے پہلا ادب یہ ہوا اخلاص پہلی چیز اخلاص سے نیت اور آخرت کو دنیا پر ترجیح اور اللہ کو مخلوق پر ترجیح ترجیح کا مطلب ہوتا ہے پریفرنس زیادہ اہمیت دینا نمبر دو دوسری بات طالب علم کو کیا یاد رکھنا چاہیے علماء کی تعظیم اور معتبر ذریعے سے علم حاصل کرنا یہ بہت اہم ہے خصوصاً اس دور میں جس میں ایشا کے وسائل بڑھ گئے ہیں اور آدمی کے پاس دنیا بھر کی ساری معلومات دین کے نام پر آ رہی ہے وہ نہ چاہے تو بھی آ رہی ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور نہ جانے کتنے اور وسائل ہیں آدمی کے پاس بہت ساری معلومات بغیر مانگے آ رہی ہیں یا تو آدمی اس کو لے گا یا تو نہیں لے گا اور اکثر معلومات میں چونکہ انسان کے پاس تفریق کرنے کا پیمانہ نہیں ہوتا ہے لہذا انسان کے گمراہ ہونے کا امکان بہت قوی ہے آدمی کے گمراہ ہونے کا امکان بہت قوی ہے تو ایک آدمی معتبر ذریعوں سے علم حاصل کرے اور معتبر ذریعے میں بہترین ذریعہ علماء ہے وہ علماء جو علم کے ماہر ہوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں انما یکش اللہ من عبادی العلماء کہ علم کے ماہر ہوں اور و سنت کے ماہر ہوں اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں کیونکہ تقوا اگر علم سے دور ہو جائے تو علم مکر بن جاتا ہے اس کو یاد رکھے اگر علم تقوا سے آری ہو جائے علم سے تقوا نکل جائے علم سے خشیت نکل جائے تو علم شالبازی بن جاتی ہے یہی یہی حال یہود کا تھا ہیلے نکالنا اور یہ کرنا شریعت کی حدود پھلانگنے کی کہ ترکیبیں بنانا کیوں علم کے ساتھ تکوا نہیں تھا لہذا تکوا بہت ضروری ہے تو ایسے علماء جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں آدمی اپنے آپ کو ان کے مات حق دے ان سے علم حاصل کرے اور ان کا احترام کرے اس لیے کہ اپنے علماء کا احترام کرنا ان کے علم سے استفادہ کی شرط ہے آدمی کی نگاہ میں جس کی عزت نہیں ہوتی ہے اس کی بات سے اثر نہیں ہوتا ہے لہٰذا علما کا احترام ان کی باتوں سے انسان کو اثر دلاتا ہے اور اس اثر سے اپنا فائدہ ہوتا ہے ان کا نہیں ان کو ثواب ملے گا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اصلاح ہماری اپنی ہوتی ہے لہذا ایک انسان علماء کا احترام کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئی سمن وہ انسان ہم میں سے نہیں لئی سمنا ملم یوجل کبھی رنا وم کبھی و حق کا ہو وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے اجلال اس کا مقام جاننا اس کی عزت جاننا اس کی عزت کرنا اس کے بڑے مرتبے کو پہچان کر اس سے دب کے رہنا اس کی عزت کرنا اس کو اونچا مقام دینا جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے جو عمر دراز لوگ ہوتے ہیں یا کوئی عہدے پر فائد ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے ان کے عہدے اور ان کی عمر اور ان کے مقام کا احترام کرنا چاہیے دو جیسے مسجد کا امام ہے مثلا یا اسی طرح سے گھر کے بڑے لوگ ہیں یا سماج کے بزرگ لوگ ہیں سردار ہے کوئی تو ان کا احترام کرنا چاہیے اور ویئر ہم اور چھوٹوں پر ہمارے رحم نہ کریں اور تین وہ یار عالم نہ ہو اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے وہ ہم میں سے معلوم ہوا کہ عوام پر علماء کا حق ہوتا ہے عوام پر علماء کا حق ہوتا ہے اسی لیے کہا وہ یا عارف لالم معاملہ کیا ہے الٹا ہے لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں ہمارا حق عالم پہ ہوتا ہے لہذا بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ یارف لِ عالم اب ہمارے عالم کا حق یہاں پر آپ نے نسبت دیکھیے کہ ہمارا عالم ہمارے عالم کا حق نہ جانے تو بڑے چھوٹے میں تو سارے لوگ آ لوگ یا تو بڑے ہیں یا تو چھوٹے ہیں لیکن بچ گیا کون علماء ان کو ان, ان سے عام ایمان والوں سے کاٹ کے الگ سے بیان کیا کہ ہمارے عالم کا حق نہ جانے وہ ہم میں سے نہیں عالم کا حق کیا ہے اس کا احترام کیا جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام دیا ہے اس کا مقام نہ دینا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے اللہ نے اپنے اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو ذکر کیا لہٰذا اللہ نے ان کو اونچا مقام دیا گواہ بنایا لہٰذا اللہ نے ان کا اعتماد بنایا اب ایک انسان علماء کی قدر نہ کرے وہ علم سے محروم ہوتا ہے بلکہ آپ نے فرمایا ہم میں سے ہی نہیں وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے مسلمانوں کا مزاج اس میں نہیں ہے وہ ہم جیسا نہیں ہے لئی سمننا تو معلوم ہے کہ علماء کا حق یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور ان کی خدمت کی جائے اس اعتبار سے کہ ان کے مقصد میں ان کا تعاون کیا جائے ان کے مقصد میں ان کا تعاون کیا جائے خدمت کا مرادین کہ آپ نے پاؤں دے بیٹھو بھائی مالش کرو سر کی اگر کوئی کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے صاحبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے گئے فارغ ہو کر آئے اور آپ نے وضو کرنا چاہا حضرت مغیرہ نے پانی دینا شروع کیا اور آپ وضو کر رہے ہیں اسی طرح سے عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے گئے باہر انہوں نے پانی رکھا آپ نے آ کے پوچھا کس نے رکھا ہے کہا کہ دیکھیے عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے آپ نے کہا اچھا اللہ فی الدین دعا اپنے دین کو تو اس طرح سے کئی واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملیں گے اور سلب کی زندگی میں آپ کو ملیں گے تو یہ نہیں کہ عالم کسی کو غلام بنا لے اپنا مدرسے کے بچوں کو اس طرح سے یہ بھی غلط ہے لیکن یہ کہ طالب علم جو ہے اس کو چاہیے علما کی خدمت ان کے مقاصد میں کرے مثلاً کسی کو کسی کتاب لانے کی ضرورت ہے جا کے خود لے آیا لائبریری سے لا کے دے دی ان کا وقت بچا دیا عالم صاحب کا یا کچھ کام زیرکس کرا کے لانے تھے ان کا کام کر دیا تاکہ ان کا وقت بچے وہ تحقیق میں اپنا وقت لگائیں تعلیم میں لگائیں تو اس طرح سے بہت ساری لمبی لسٹ کی ہو سکتی ہے عالم کا حق احترام اور خدمت ہے اور اس کے علاوہ حقوق علماء نے ذکر کی ان کسی مستقل درس میں ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ مصد احمد اور حاکم کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی ہے اسی طرح سے علماء سے دین کے مسائل اور دین کے بارے میں پوچھا جائے علماء سے رب توڑا نہ جائے کوئی آدمیوں کہ آج انٹرنیٹ پہ سب مل جاتا ہے علما کی ضرورت نہیں میرے پاس بہت ساری کتابیں مجھ کو علماء کی ضرورت نہیں امت کبھی بھی علماء سے مستغنی نہیں ہو سکتی ہے چاہے کتابوں کا انبار لگا دے کتابوں کا انبار اس کے پاس ہو اس کے پاس کروڑوں کتابیں ہوں تب بھی عالم عالم ہوتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے کتابوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا نہیں اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا کتابوں کو وارث نہیں بنایا کس کو بنایا وارث ان العلماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ اس علم کو لے کر آگے چلنے والے نفوس جو اپنے سینوں میں اس کو سنبھالیں یہ علماء ہے لہذا علماء سے پوچھنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ان خن تمرات سوال کرو پوچھو اہل ذکر سے اہل ذکر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کے جاننے والے پچھلے زمانے میں اہل کتاب ہوا کرتے تھے لیکن اب کون ہو گئے اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل علم کو جانشی بنایا آپ کا اور یہ اس سے مراد علماء ہیں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے اور وہ نصیحت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے جسے اللہ نے للعالمین یہ قرآن سارے کی ذکر نصیحت ہے والقرآن قسم قرآن کی جو نصیحت والا ہے تو قرآن نصیحت ہے اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نصیحت ہے فسعو الى ذکر اللہ کہا کہ اللہ کی نصیحت کی طرف اللہ کی یاد کی طرف دوڑو اور تجارت چھوڑو تو اب وہ نصیحت کیا تھی خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی یاد کی طرف انہیں خطبے کی طرف دوڑو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرام بھی نصیحت ہے تو قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ان سے پوچھو کب تم لمن اگر تمہیں نہیں معلوم تو لا علمی کی صورت میں سؤال اہل ذکر سے یہ اللہ کا حکم ہے یہ, فرض ہے یہ فرض ہے کہ ایک انسان جب نہ جانتا ہو تو علماء کی طرف رجوع کرے اس کو علماء کے تابع کیا ہے لیکن اندھا بنا کر نہیں بلکہ دلائل کے ساتھ علماء سے پوچھے اس لیے کہ مقصود علم ہے مقصود کیا ہے علم کی پیروی ہے نہ کہ ذات عالم کی عالم کی شخصیت کی پیروی نہیں ہے عالم علم کو پہنچانے والا ہے وہ وارث ہے اس علم کا جو نبی چھوڑ کر گئے ہیں اسی لیے مقصود شخصیت کی طرف نہیں پھیرا گیا ہے بلکہ ان کے علم کی طرف پھیرا گیا ہے اسی لیے ان کا تعارف کراتے ہوئے کیا کہا گیا اہلا ذکر اگر ان کے پاس وہ نصیحت وہ قرآن سنت کا علم ہی نہیں تو عالمی نہیں لہذا علماء سے پوچھا جائے اگر آدمی کو نہیں معلوم ہے لیکن اس میں یہ بھی نہ ہو ایک عالم سے پوچھا دل کے جی سے نہیں ملا ٹھیک ہے دوسرے سے پوچھیں گے تیسرے سے ہاں آپ جا کے دیکھو جواب دل کے جی آیا تو یہ کیا ہے اس کو فتوا شاپنگ کہتے ہیں یہ فتوا شاپنگ ہے کیا ہے کہ ایک انسان اپنی خواہش کے مطابق عالم سے جواب چاہے کوئی نہ کوئی تو میرے حساب سے بولے گا ہی کوئی نہ کوئی تو حلال بولے گا کیونکہ اختلاف تو امت میں ہے تو کوئی نہ کوئی عالم تو ہاں کا و... ہاں والا ہوگا اس کو ہاں بول دے گا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ حرام ہے بال امت یہ حق ہے کہ ایک انسان اپنی خواہش کے بنیاد پر اہل علم سے سوال کرے ہاں مزید وضاحت کے لیے کسی اور سے پوچھتا ہے کوئی حرج نہیں کسی عالم سے پوچھا بات واضح نہیں ہوئی اور وضاحت چاہتا ہے اور کسی عالم سے پوچھا یہ بنا نہیں ہے تو علماء سے پوچھنا چاہیے نمبر تین قابل اعتماد ذرائع سے علم حاصل کرنا ایسے ذرائع سے علم حاصل کرے جو معتبر ہیں محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تعین میں سے ہیں کہتے ہیں ان نحادین فنظور اناظین یہ علم دین ہے جو علم تم حاصل کر رہے ہو یہ تمہارا دین ہے یہ تمہاری سوچ کا حصہ بنے گا یہ تمہارے عقیدے کا حصہ بنے گا یہ تمہارے احکام کا حصہ بنے گا جس کے مطابق تم جیو گے تو یہ تمہارا دین ہے تم جو سیکھ رہے ہو تم جو معلومات لے رہے ہو یہ تمہاری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے تمہاری سوچ اور عمل کا حصہ بن جاتا ہے فن اچھی طرح سے دیکھ لو آم منتا قبول اکم تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے جس کو یاد کرنا یاد رکھنا واجب ہے ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ دین کے سیکھنے میں وہ احتیاط کرے دیکھیے ایک انسان ایک انسان مثال کے طور پر اہل حق اور اہل باطل ہمیشہ رہیں گے قیامت تک اہل باطل کی کتاب کتاب کس کی ہے اہل باطل کی لوگ کیا کہتے ہیں کیا وہ تو قرآن ہی کی تو تفسیر کر رہا ہے وہ بخاری ہی تو پڑھا رہا ہے کیا غلط ہوا ہے تو ہم قرآن کے درس میں بیٹھ رہے ہیں ہم حدیث کے درس میں بیٹھ رہے ہیں تو پڑھا تو قرآن اور حدیث ہی رہا نا تو جانے میں کیا پرابلم ہے جب علماء کہتے ہیں کہ بھائی فلاں سے دین کا علم مت لو فلاں کی خطاب کو مت سنو فلاں کے بیان میں یا درس میں مت بیٹھو آدمی سوچتا ہوں وہ تو قرآن ہی کا درس دے رہا ہے وہ حدیث کا درس دے رہا ہے تو مسئلہ کیا ہے سوال یہ ہے کہ اہم چیز یہاں پر کیا ہے درس دینے والا ہے جس کا درس دیا جا رہا ہے ایک انسان اگر صرف پڑھ کے سنا دیتا تو مسئلہ نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے اس کو سمجھاتا ہے حدیس پڑتا اس کو سمجھاتا ہے اب وہ جو سمجھا رہا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اہل حق میں سے ہے وہ حق بولے گا اہل باطل میں سے ہے تو اس کا سمجھانا باطل ہوگا وہ غلط سمجھائے گا ضروری نہیں ہر چیز غلط سمجھائے ننانوے چیزیں صحیح سمجھائی ایک ایسی سمجھا دی کہ ایک دم غلط ہو گیا عقیدہ بدا سکھا دی اس کو گمراہی بھی چلا جائے گا لہٰذا اہل حق کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے علم کو معتبر ذریعے سے لیا جائے علم کو معتبر ذریعے سے لیا جائے یہ بہت اہم نصیحت ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک غلط کتاب یاد رکھی میری بات کو سمجھیے اس کو اگر ایک غلط کتاب ایک صحیح عالم پڑھائے تو اس کے, اس کے درس میں بیٹھ سکتے ہیں پڑھا رہا غلط کتاب لیکن عالم کیسا ہے صحیح ہے. وہاں بیٹھ سکتے چاہے کتاب غلط کیوں نہ ہو لیکن ایک صحیح کتاب ایک غلط عالم پڑھا رہا ہے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہاں. وہ غلط کتاب پڑھائے گا صحیح عالم بتائے گا دیکھو کیسا غلط لکھ دیا ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے تو اس غلط کتاب میں جتنا غلط ہے آپ کو معلوم پڑے گا کہ کیا کیا غلط ہے جیسے ہُدر ابی اللہ تعال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں باقی لوگ جو ہیں سب خیر کی باتیں پوچھتے تھے میں شر کی باتیں پوچھتا تھا کیا غلط ہے کیا برا ہے کیا اتنا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے تو ایک کتاب میں کیا کیا غلطیاں ہیں ایک صحیح عالم وہ بتائے گا اور بتائے گا دیکھو ہاں یہ کتاب تو غلط ہے لیکن یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے کیوں بتانے والا پڑھانے والا صحیح ہے لیکن صحیح کتاب ہے اب پڑھانے والا کیا ہے غلط بولے گا اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اور وہ غلط بات بتائے گا تو ایک صحیح بات کا غلط مطلب وہ بنائے گا ایک صحیح بات کا غلط مطلب بتائے گا تو آدمی کیا ہوگا نتیجے میں طالب علم گمراہ ہو جائے گا لہذا معلم کی اہمیت کتاب سے زیادہ ہوتی ہے معلم کی اہمیت کتاب سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ جیسا معلم سمجھاتا ہے ویسا آدمی کتاب کا مطلب سمجھتا ہے لہذا معلم کو صحیح معلم چننا زندگی میں بہت اہم چیز ہے اسی لیے کہتے ہیں یہ جو علم ہے یہ دین ہے دیکھو کس سے لے رہے ہو کس سے لے رہے ہو دیکھو یہاں شبہ پیدا ہوتا ہے شبہ کیا ہے اس حدیث کا آپ کیا کریں گے جس میں ابو رضی اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان آیا رات میں اور صدقے کی کھجوروں پر صدقے کے مال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نگراں مقرر کیا تھا تین راتوں تک ایک آدمی آتا رہا چوری کرنے کی کوشش کی تینوں رات پکڑتے رہے لے جاتا ہوں ابھی تجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ نہیں نہیں مجھ کو چھوڑ دو میں پریشان حال ہوں مجبوری سے چوری کیا آخری رات میں بتلایا کہ اگر چھوڑو گے تو ایک بات بتاؤں گا بہت کام کی کیا رات میں سوتے وقت میں اگر تم آیت السی پڑھو تو رات بھر اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہارے لیے رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا بغاری کی روایت اب انہوں نے چھوڑ دیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے پاس آئیں تو آپ نے کہا سدو اس نے سچ کہا لیکن وہ بہت جھوٹا ہے تو اب اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے حق بات اگر شیطان سے بھی ملے تو لینا چاہیے لہذا بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے اسے بہت تعصبی لوگ ہو تم لوگ ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ ادھر مت بیٹھو ادھر مت بیٹھو آپ بہت تعصب والے لوگ ہو اور انسان اگر اتنا پیاری بات بول رہا ہو سننے میں کیا مسئلہ ہے اور دل پہ اثر بھی ہوتا ہے تو پھر جانے میں کیا مسئلہ ہے یاد رکھیں یہی تو مصیبت ہے اگر اثر نہیں ہوتا تو ہم منع نہیں کرتے آدمی بعض اوقات ایک انسان سے جب محبت ہو جاتی ہے تو اس کی غلط بات بھی صحیح دیکھنے لگتی ہے پھر بڑے بڑے علماء بھی اس سے منع کرے تو آدمی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اسی لیے بعض علماء کا کہنا تھا یہ اتنا دور ایسا ہے کہ اگر آج ابلیس بھی آ جائے خود اور لوگوں سے کہے کہ میں ابلیس ہوں میرے پیچھے چلو تو بھی اس کو لوگ مل جائیں گے بولے وہ میں ابلیس ہوں میں شیطان ہوں میرے پیچھے چلو کچھ لوگ لوگ اس اس کو کو بھی کچھ فالو کریں گے اس لیے کہ ہر بیوقوف سے بیوقوف اور ہر گمراہ سے گمراہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اکیلا کوئی نہیں ہوتا دنیا میں کوئی نہ کوئی آ جاتا اس کی بات مان لیتا ہے لہذا ایسی دنیا ہی ہے اس میں ہم کو بہت بچ بچا کے چلنا ضروری ہے لہذا جب علماء کہتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث اس کا کیا سوال یہ ہے کہ ابو حرا رضی اللہ تعالی نے جب شیطان نے ان کو یہ بات بتلائی تو کیا براہ راست اس پر عمل شروع کر دیا یا اس کو نبی کے سامنے پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے بات کو اور کہا کہ دیکھو ایسا کہا اس نے آپ نے کہا سب کا اس نے کیا کہا سچ تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو عمل تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے تھا اس کے کہنے کی وجہ سے نہیں تھا حضرت ابو حریرہ نے شیطان کی بات پر عمل نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا کہ آپ نے کہا صحیح ہے لیکن فیوچر میں اسے علم لینا کہ نہیں لینا تو آپ نے کیا کہا کا وہ کذوب اس نے سچ کہا لیکن وہ جھوٹا ہے تو بات کی تصدیق کی اور ذات کی تقریب کی یاد رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا بات کی تصدیق کی یعنی بات کو سچا بتایا اور بولنے والے کی ذات کو شخصیت کو کیا بتلایا جھوٹا یعنی آدمی غلط ہے لیکن بات صحیح ہے تو اہل حق کو کسی کے اوپر بولتے وقت ایسے ہی بولنا چاہیے کہ یہ کہا جائے کہ آدمی صحیح نہیں ہے وہ غلط منحج پر ہے غلط اس پر ہے لیکن یہ بات اس کی صحیح ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں کہی یعنی کہا کیا زبردست بات بتا دیا دیکھو شیطان رہ کے بھی بتایا اتنا اچھا کتنا اچھا شیطان ہے کہا ایزا یہ ای نیک شیتان دکھتا ہے بولا والا شیطان ہے دیندار شیطان ہے کہا ایزا نہیں اب وہ بھی شیتان کیسا شیطان سے بجنے کا راستہ بتا رہا ہو دیکھو کتنا پیارا شیطان ہوگا وہ ہو. لیکن آپ نے کیا کہا نہیں اور یہاں پر یہ کہ کوئی نفع پہنچا ہے تو اس سے اس کو صحیح نہیں بول دینا چاہیے اس نے مجھ کو بچایا نا جہانم سے تو اب اس کو میں صحیح کہنے لگوں نہیں آپ نے کیا کہا سچ بولا اس نے لیکن وہ جھوٹا ہے یعنی اس کی مداحنت نہیں کی یہ نہیں کہا کہ اتنا بڑا فائدہ پہنچائے گا مطلب اب اس کو آئندہ اچھا بولیں ہم لوگ نہیں وہ ہے جھوٹا جھوٹا کا جھوٹا ہے کیونکہ آج ایک بات سچ بتا دیا اس پہ بھروسہ اگر تو کر لے کل کو دس جھوٹی باتیں بتا کے گمراہ کرے گا سمجھ میں آئی بات کہ آدمی کیا کرتے ہیں بابا کسی سے کچھ لیتے نہیں اچھا پیچھے کے دروازے سے بلین ملین لوگوں سے لیتے ہیں وہ الگ بات مالداروں سے لیتے ہیں गरीबों سے نہیں لیتے ہیں مالداروں سے بڑی بڑی پیٹی لیتے ہیں لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں بابا کسی سے کچھ لیتے नहीं ایسا نہیں رہتا ہے تو وہ ایک جگہ اچھا کام کرے گا لیکن دس جگہ غلط کام کرے گا ایک بات صحیح بتائے گا لیکن دس باتیں غلط بتائے گا اور ایسی جگہ غلط بات بتائے گا جس سے پھسل کے آدمی سیدھا جہنم میں جائے گا لہذا طالب علم کے لیے دوسرا اصول اور بہت اہم اصول یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے معاملے میں وہ سنجیدہ ہو اور معتبر علماء سے علم حاصل کرے بعض اوقات بڑے بڑے علماء کی بات بتائیے تو ان کی بات بہت پھیکی پھیکی لگتی ہے وہ کتنا زبردست ایک دم چٹ پٹی لگتی ہے بات اکثر چٹپٹی آپ دیکھیے ایک ہوتا ہے اچار ایک ہوتا ہے کھانا اچار سے کھانے میں کیا ہوتا ہے لذت آتی ہے بھائی لیکن آپ کھانے کے بجائے صرف اچار کھانا شروع کر دیں چلے گا پورا آچار ہی کھا رہا ہے پورا ہاں پیٹ بھر کے اچار کھایا کیا ہوگا بیمار پڑ جائے گا تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے مان لیجئے کوئی اس طرح کی باتیں ہیں جو لوگوں کو دلچسپ لگتی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تب کی بات کر رہا ہوں میں لیکن اصل علم وہ ہے جو سنجیدہ علم ہے جو قرآن و سنت کا علم ہے گہرا علم ہے اصل یہ علم ہے لوگوں میں مزاج بننا چاہیے کہ چاہے کتنا ہی بور کیوں نہ ہو وہ سادہ علم جو قرآن کا سنت کا علم ہے گہرا علم ہے اس کو حاصل کرنے کا مزاج بنائے ہے آج پبلک میں وہ مزاج نہیں ہے ذرا سا باریک بات کرنا شروع کر دے عالم لوگ سونا شروع کرتے ہیں کیا بولتے ہیں ان کی بات میں مزہ نہیں آ رہا تو ہم لوگ کیا ہیں مزے کے عادی ہو گئے ہیں کام کے عیاش ہم لوگ ہو گئے ہیں کہ ذرا ہم کو تھوڑا چٹ پٹا بنا کے دی تو ہی ہم لیتے ہیں سیدھا سادہ علم ہم لوگ لینے کے لیے تیار نہیں آپ بڑے بڑے شیوخ کو دیکھیے شیخ الدبانی شیخ بنباس شیخ حسین شیخ صالد الفوزان شیخ ربی اور اسی طرح سے دوسرے علمائے سیدھا سادہ علم دیتے ہیں لیکن وہ علم اصل علم ہے وہ علم اصل علم ہے پانی کیسا رہتا بہت ٹیسٹی رہتا ہوا کیا خوشبودار رہتی اس کے بغیر جی نہیں سکتا لیکن ہوا بھی کیسی سادہ. پانی سادہ شربت نہیں آسمان سے شربت برستا نہیں ہوایں ایک دم خوشبودار ایسی نہیں سادہ تو یہ سادہ ہے لیکن یہ کیا ہے اس کے بغیر انسان کی حیات ممکن نہیں ہے تو سادہ علم جو گہرا علم ہے وہ اصل ہے باقی جو بات باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے جذبات بڑھانے والی اور یہ, یہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے لیکن یہ اصل مقصود نہیں ہے رقائق اور دقائق دونوں کو جمع کرنا چاہیے تب جا کے آدمی واقعی علم والا ہوتا ہے تو علم کے تعلق سے دوسری ہدایت یہ ہے کہ معتبر ماخذ سے علم لیں آج کل واٹس ایپ ہاں شیخ القرآن وال حضرت اعلی واٹس ایپ آج سب کا شہر یہ بنا ہوا ہے ہاں ہرے رنگ کا ہرا بھی ہو وہ دیکھو اس کا کلر بھی کیا چنا گیا ہے گرین لیکن واٹس ایپ سے زیادہ کسی چیز کا خطرہ آج ہم کو نہیں ہے دین کے معاملے میں کوئی بھی آدمی کچھ بھی بھیج رہا ہے اللہ اور وہی آدمی پڑھتا اور کیا کرتا بہت زبردست بات ہے دوسرے کو فارورڈ کرتا ہے چیک کرنے کی صلاح اور اس میں کیا غلط ہے جیسے بہت بڑا علامہ ہے آدمی کی بات اس میں غلط کیا ہے تیرے اندر اتنی صلاحیت ہوتی کہ تو غلط اور صحیح میں فرق کر سکے تو تو خود لوگوں کو سمجھانے والا بنتا ہے تو اس کو کسی اور کی ضرورت ہے جو چیک کر کے بتائے صحیح ہے کہ غلط ہے لہذا انسان اپنی عقل پر اعتماد کر کے صحیح غلط کی تفریق کرنے لگے تو پھر نبیوں کی ضرورت کیا ہے قرآن کی ضرورت کیا ہے سنم کی ضرورت کیا ہے اس کو عالم کی ضرورت ہے کہ اس کو بتائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لہذا واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے علم حاصل کرنا اگر معتبر عالم ہے بھائی آپ اس کے گروپ میں ہو اور ایک دم معتبر عالم ہے اور وہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں بھیجتا آپ لے رہے ٹھیک ہے واٹس ایپ غلط نہیں ہے لیکن آپ ایک دم سب طرف سے لینا شروع کریں حضرت علی کا کال ہے یوں تو اب وہ شیعہ بھیجا کہ سنی بھیجا کون بھیجا کتنے اقوال تو آتے ہیں وہ نز البلاغا کے ہوتے ہیں شیعوں کی کتاب ہے اس کے اقوال آتے ہیں ہمارے حضرت علی اپنے ہیں تو اس لیے فارورڈ کر رہا ہے وہ بات صحیح ہے کہ غلط دیکھو انا العلم وعلی میں علم کے شہر کا ہاں میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ حضرت علی ہے کہاں سے لائے اور باقی ابو بکر کہاں گئے کھڑکی ابو بکر کیا ہے اصل سے دروازہ وہ ہے عمر فاروق عثمان رضی اللہ تعالن ابو ہریرا عائشہ رضی اللہ تعالن ہاں کیا ہیں حضرت عائشہ کی حدیثیں کتنی ہیں تو ان کی حدیثیں کیا ہیں مطلب مجھ تک آنے کے لیے ایک دروازہ ہے کون علی اور نہیں اب سنی بولا بھالا اس کو کیا معلوم ہے کیا ہے تو سارے دروازے ایک بھی دروازہ نہیں ایک دروازہ ہے کون سا علی مجھ تک پہنچنے کے لیے علی اور پھر باقی صحابہ کہاں گئے بھائی وہ بھی تو ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے سارے صحابہ ہیں بھائی سارے صحابہ ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی جن میں سے ہتائشہ نمایاں ہے ایک دم ان کی دو ہزار دس ادیس ان کی ہیں دو ہزار ادیس ہتائشہ کی ہیں تو اس کا کیا کریں گے آپ بتائیے اس علم کا کیا کریں گے وہ چھوڑ دیں تو اس طرح کی باتیں عام ہوتی ہیں اور لوگ اس کو پھیلاتے رہتے ہیں اور الٹی سیدھی بہت ساری باتیں جھوٹ اس پر پھیلتا رہتا ہے بہت سارے جھوٹ اس میں پھیلتے ہیں بہت سارے علماء زندہ ہیں ان کی موت کی خبریں آ جاتی اس کے اوپر انتقال ہوا ان کا ارے پچھلے مہینے تو ہوا تھا پھر ایک بار اور ہوا ارے کوئی بھیج رہے حضرت شیخ سدیش کا کوئی بولتا ان کا انتقال ہو کوئی بولتا والد, والد کا ہوگا کوئی ارے کیا کر رہے بھائی کچھ بھی الٹی سیدھی خبریں پھیلانا یہ یہ غلط یہ, یہ ذریعہ نہیں ہے دین کے سیکھنے کا جذبات چاہیں جتنے اچھے ہوں آدمی کا طریقہ کار بھی صحیح ہونا چاہیے اور ایپ کے ذریعے سے کوئی آدمی عالم بنا آج تک کتنے مہینے لوگوں نے برباد کر دی کتنے لوگ تو ایسے ہیں ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے ایک ہاتھ سے واٹس ایپ چل رہا ہاں اس, اس کا بس چلے تو بیت القلاء میں بھی معلوم نہیں کتنے لوگ آلریڈی کرتے ہوں گے بیٹھ کے ہاں چالو ہے اس کا کتنے لوگ یہ, یہ علم ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی پتلی دس پیج کی کتاب لیں جو کسی معتبر عالم کی ہے اور دس بار اس کو پڑھیے وہ سب سے اچھا ہے بجائے اس کے منتشر جو آدمی کے ذہن کو منتشر کر دے اور وہ ایک دم فرق نہ کر پائے صحیح غلط کیا ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ ایک آدمی ایک چھوٹی کتاب لے اور اس کو دو تین بار پڑھے یہ زیادہ بہتر ہے بہت سے لوگ آج کتابوں سے دور ہوئے واٹس ایپ کی وجہ سے یقین مانی ہے کتنی, کت, کتنی ایک مہینہ پچھلے مہینے سے آج تک کتنی کتابیں پڑھی ہم نے بتائی کتنی کتابیں ہم نے پڑھی کہاں گیا ہمارا کیا ہے یہ نہیں یہ وقت واٹس ایپ کتنا پڑھا ہے ہمارا ٹائم اگر واٹس ایپ پہ کاؤنٹر آ جائے ٹائمنگ کا ہم لوگ گھبرا جائیں گے اتنا ٹائم میرا واٹس ایپ پہ جاتا ہے کتنا ٹائم جاتا ہے اس کے اوپر میں واٹس ایپ کے خلاف نہیں ہوں لیکن یہ فضول وقت جو ضائع کیا جا رہا ہے جو بے بےہدا چیزوں میں ہے یہ کیا ہے اس سے اچھا تھا کہ کوئی آدمی کوئی معتبر کتاب لیتا اور اس کو پڑھتا لہذا اس کا خیال رکھیے کہ ہم لوگ معتبر ذرائع سے علم حاصل کریں آج بہت سے نوجوان جو گمراہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ غیر معتبر معاقل سے علم لینا ہے انٹرنیٹ پہ گیا کچھ بھی ڈھونڈا سرچ میں ڈال دیا سرچ انجن نے جو پہلا پیج دے دیا کلک کلک اب یہ آدمی اس پر چلا گیا معلوم نہیں ویب سائٹ معتبر کا ہے غیر معتبر کا ہے اس سے لے لیا جواب عمل شروع کر دیا تو نے عالم سے پوچھتا فون اٹھاتے نہیں. کیا کریں گے گوگل شیخ گوگل ہمیشہ تیار ہے سرچ میں ڈال دیا جواب دے دیا اور دو لاکھ سرچ ریزلٹ کتنے ہیں بیس لاکھ بولے ایسے شیخ ہونا چاہیے شیخ الکل فلکل شیخ الکل فلکل اس کی بتی گل کر دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے علم کے لیے بہت اہم اصول یہ ہے صحیح اور معتبر علماء سے علم حاصل کیا جائے یہ بہت اہم ہے یہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے جلدی سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے یہ کچھ عمر گزرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں نہیں معتبر علماء سے علم لینا چاہیے بہت ضروری ہے یہ دوسری چیز یاد رکھیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں نمبر تین طلب علم میں مجاہدہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی زبردستی کا مجاہدہ کرے لیکن طلب علم میں مقصود کیا ہے یہ تیسری بات کیا اس میں بتایا کیا جا رہا ہے ایک طالب علم میں سہولت پسندی نہ ہو علم کے لیے اگر تکلیف اٹھانے کا موقع آئے اس کے دل میں اس کے لیے تیاری ہونا چاہیے اس کے اندر آمادگی ہونا چاہیے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے اس پر کہ اگر علم کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے میں تکلیف اٹھاؤں گا یہ آدمی ابھی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صحیح مسلم کے راویوں میں سے کہتے ہیں لا يستطاع العلم لاسطل الجسم علم جسم کی راحت سے حاصل نہیں کیا جاتا علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا آپ آج سے پچھلے دور کا دیکھیں ایک ایک حدیث کے لیے محدثین مہینے مہینے کا سفر کرتے تھے راتوں کو جاگ جاگ کے چراغ جلا جلا کے اتنی کم روشنی کے اندر کتابیں پڑھتے تھے اور کاغذ بناتے خود اور سیاہی بناتے اور قلم تراشتے اور ڈبونا لکھنا ڈبونا لکھنا ایک کتاب نقل کرنا آج تو کاپی پیسٹ آج کتنا آسان ہو گیا لمبا میسج ہے لمبی کوئی آرٹیکل ہے وہاں سے کاپی کیا پیسٹ کر دیا سیو کر کے رکھ دیا بعد میں پڑھیں گے اور پرنٹ بھی نکال لیا کئی دس بھی نکال سکتا پرنٹ اس کے پہلے سے نہیں تھا بھائی ایک انسان کو ایک کتاب اس کو اگر کوئی علم کی بات نقل کرنی ہوتی اس کو کتاب لے کے بیٹھنا پڑتا کاغذ لے کے بیٹھنا پڑتا اور سیاہی سامنے رکھی ہوئی اتنی پیالی میں چھوٹی سی پیالی میں اور قلم ڈبویا لکھا ایک لفظ لکھا الحمد پھر ڈبویا پھر ڈبویا پھر لکھا کتنی بار اور کتنی محنت کرتے ہوں گے اور مان لیجیے کبھی ایسا ہو گیا کہ باہر گئے ہیں اور گھر ایسا ہے کہ جس میں چھپر بھی صحیح نہیں ہے بارش ہو گئی پورا سیاہی چلی گئی کبھی غلطی سے بچہ دوڑ کے آیا یا ہاتھ سے کچھ ہو گیا اور اس پر گر گئی سیاہی سب گیا اتنی دنوں کی محنت چلی گئی تو کتنی محنت سے انہوں نے علم کو جمع کیا اور کتنے سفر وہ کرتے تھے علماء کی خدمت میں بیٹھے رہتے تھے سالوں سال دین کا علم حاصل کرتے ایک ایک جو ہے علم کی بات کو نقل کرتے اس کو بیٹھ کے گھنٹوں یاد کرتے دھوپ میں سردی میں گرمی میں سفر کرتے اور یہاں تک کہ اکثر علماء کو جو سفر کرتے تھے اب سفر کے حساب سے ان کو جاگرافی بھی سیکھنا پڑتا تھا اس کے حساب سے ان کو میڈیسن بھی سیکھنا پڑتا تھا اس لیے اکثر معدثین دوائیوں کا علم بھی رکھتے تھے کیوں سفر ایک مہینے کا ہے دو مہینے کا ہے اور اس سفر میں اس سفر کے اندر بیمار اگر ہو گیا تو ڈاکٹر کا ہے تو پھر ان کو جڑی بوٹیوں کا پتیوں کا, کا اس کا علم بھی ہوا کرتا تھا اپنا علاج خود ہی کر لیا کرتے تھے تو علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے واقعی سیریس علم اگر آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے علم اور مجاہدے کے بغیر مجاہدے کے بغیر علم نہیں آتا ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے ولین جا ہدو فینا للہ وبینا للہ دیم سب النا جو ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں ہم اپنی راہوں کی ہدایت ان کو دیتے ہیں کا استعمال ہوتا ہے کہ انسان کو ہدایت ملتی ہے نفے والا علم ملتا ہے اللہ کی طرف سے توفیق اور بصیرت ملتی ہے اس کا مدار مجاہدے پر ہوتا ہے جس قدر آدمی مجاہدہ کرتا ہے نفس کے خلاف اللہ تعالی اس کو اتنا نور دیتا ہے ہدایت کا لہذا سستا علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں مجاہدے کے ساتھ علم حاصل کریں بیٹھا آدمی صبح فجر کے بعد بیٹھا ہے اور قرآن کیا کر رہا ہے رات میں تھک کے آیا ہے لیکن کتاب کو لے کر پڑھ رہا ہے کہ روزانہ پڑھنا چاہیے بعد میں وقت ملتا نہیں ہے یا مان لیجیے پڑھ نہیں رہا ہے کسی علمی درس کو سن رہا ہے تھکا ہوا ہے لیکن پھر بھی مجاہدہ کر رہا ہے کوئی علم کی بات ہے اس کو نقل کر رہا ہے کسی نوٹ بک میں اپنی سبھال کے رکھ رہا ہے پھر اس کو نکال کے پڑھ رہا ہے آدمی کو چاہیے دینی دروس میں بیٹھ رہا ہے تھکا ہوا ہے لیکن پھر بھی بیٹھا ہوا ہے کیوں علم چاہیے آج حال کیا ہے لوگوں کا कौन जाता दीनी दुरुस्त में बाद में मुझको हाँ भेजो आज हम एमपी वाले ही बन के रहेंगे हम भी एमपी हो गए उस इल्म में बरकत नहीं होती है देखिए नूर जब आता है जब आदमी मुजाह करता है इसीलिए आप देखेंगे सलफ में जो इल्म की कुत थी आज वो नहीं है क्यों इसलिए कि आज हम सुस्त हो गए हम सुस्त हो गए इसलिए हम सस्ते हो गए हम सुस्त हो गए इसलिए हम लोग सस्ते हो गए ان کے اندر قوت تھی وہ قیمتی بن گئے لہذا مجاہدہ انسان کو قیمتی بناتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اور کئی مثالیں ہیں ایک مثال میں دے رہا ہوں صحابہ سے عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں لما توفیی رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی قلت لرجل من الانصاری یا فلان میں نے ایک انصاری سے کہا میرے ساتھی سے اے فن چل حلم چلو فلنس البی صلی اللہ علیہ وسلم اليوم آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہم علم سیکھتے ہیں سوال کرتے ہیں اس لیے کہ آج وہ بہت سارے ہیں اتنے سارے صحابہ موجود ہیں آؤ ان سے پوچھتے ہیں علم کی باتیں ان سے پوچھتے ہیں <عباس> اس نے کہا تمہارے حال پہ تعجب ہوتا ہے ابن عباس. ہے کو تمہاری کوئی ضرورت ہوگی الناس من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم من جبکہ تم دیکھتے ہو کہ لوگوں کے درمیان اتنے سارے صحابہ موجود ہیں لوگ ان سے پوچھ لیں گے تم سے کون آنے والا ہے پوچھنے تم ان کا ان کا علم جمع کرنے کی بات کر رہے ہو آؤ سارے صحابہ سے علم جمع کر لیں ہم لوگ تو تم یہ کہہ رہے ہو تو تمہاری لوگوں کو کیا ضرورت پڑنے والی سارے صحابہ ہیں نا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہ اکبل تو ایل المسل تو میرے ساتھی نے یہ خیال چھوڑ دیا جو میرے دل میں تھا اس رائے پر عمل نہیں کیا وہ اکبل تو لیکن میں اس معاملے کی طرف متوجہ ہو گیا اور میں نے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا مجھے جب معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں چل کر خود ان کے پاس جاتا وہ وقاعل بعض اوقات ایسا وقت ہوتا کہ وہ قیلولہ کر رہے ہوتے دوپہر کا وقت ہوتا وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے فوت کا بریدا بابی میں اپنی چادر ان کے دروازے کے پاس ہی رکھ کر اس سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے فتح ہوائیں چلتی اور وہ ہوائیں مٹی اڑا اڑا کے میرے منہ پر مارتی ہے میں گھر کے باہر دروازے میں پڑا رہتا ہے ٹیک لگا بیٹھے رہتا ہے انتظار میں کب باہر آئیں گے اور ہوا آندھی دھوپ اور اتنی ساری تکلیف کے حال میں بھی وہ مٹی اڑا اڑا کے میرے چہرے پر ڈالتی اور میں ویسے ہی بیٹھا رہتا ہے پیا کچھ وقت کے بعد وہ باہر نکلتے ہیں فیا اور مجھے دیکھتے فیا کو رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ابن عم چچا کے بیٹے ما جا ابک کیا چیز آپ کو مستقل آئی کیوں آئے آپ یہاں پر اللہ ارسل فعتیق کسی کو بھیج دیتے میرے پاس کسی کو کسی کو بھیج دیتے میں خود آپ کے پاس آ جاتا آپ مجھ کو پیغام دے دیتے میں نے بلایا ہے میں آ جاتا فعق میں کہتا نہیں میں آنے کا زیادہ حقدار تھا یہ تو میرا حق ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں دین کی بات سیکھنے کے لیے فعق اللہ اناحق انتی الحل حدیث اور پھر اس کے بعد میں ان سے وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھتا کہتے ہیں پبک یا میرا ساتھی باقی رہا موت نہیں آئی اس کو جلدی وہ باقی رہا فبق یا اس کو بھی عمر ملی ہت تار آ گئی وہ قدیشت یہاں تک کہ اس کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ لوگ میرے آت پاس جمع ہیں علم حاصل کرنے کے لئے قد اجتمع الناس علی فقال اس کی زبان سے میرے ساتھی کی زبان سے کیا نکلا کانا ہادا الفتہ اعقل منی یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل من نکلا یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل من نکلا کیوں اس لئے کہ میں نے سوچا کون جمع کرے گا اور کون اپنے پاس آئے گا نہیں آئے گا اپنے پاس کوئی صاحبہ کے پاس جائے گا لیکن اس نے بہت دور تک دیکھا اس نے دیکھا آج صاحب ہیں لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک ایک کر کے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت دین کا علم لوگ کس سے لیں گے ان کے ساتھ وہ علم چلا جائے گا اور پھر اس وقت میں اگر علم नहीं نہیں رہیں گے تو, تو کون سکھائے گا تو اس نے وہ سارا علم جمع کر لیا اب وہ سارا علم ان صحابہ کا اس کے پاس ہے لا محالہ لوگوں کو اس کے پاس جانا پڑے گا اور وہ سارا ثواب وہ سارا اجر لوگوں کو سکھانے کا اس کے حصے میں آئے گا اس کے پاس علم محفوظ ہے اب یہ علم کا برتن بچ گیا اب جس کو بھی علم چاہیے اس کے پاس جانا پڑے گا لہذا کہا کے کا اعقل غلفت یہ مجھ سے زیادہ من نکلا ہے لہذا عقل مندی یہ ہے عقل مندی اس میں کیا ہے اس سے کیا ملتا ہے نمبر ایک عقل مندی کیا ہے عقل مندی یہ ہے کہ دنیا سے علماء کے اٹھائے جانے سے پہلے آدمی ان سے علم حاصل کر لیے متفرق علماء ہیں ان کے علم کو آدمی جمع کر لے ان کے دنیا سے جانے سے پہلے کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کا علم اس کے پاس رہے دو اقل مندی یہ ہے کہ ایک انسان علم کے لیے مشقت اٹھائے لیکن علم کے راستے سے پیچھے نہ ہٹے کون کرتا بھائی اتنی بہت تکلیف ہے اس کے اندر چھوڑ دو تکلیف کس چیز میں نہیں ہے چاہے دین کا معاملہ ہو دنیا کا ہو تکلیف تو ہر چیز میں ہوتی ہے لیکن علم کے لیے تکلیف اٹھانا ایک انسان کے لیے سعادت کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے کہ یہ کئی زندگیوں کو سدھارے گا اگر اس کے پاس نفے والا علم آ جائے کتنے لوگوں کے عقائد صحیح ہوں گے کتنے لوگوں کی عبادات صحیح ہوں گی کتنے لوگوں کی تجارتیں صحیح ہوں گی کتنے لوگوں کے اخلاق سدھریں گے کتنے لوگ واقع اللہ سے جڑیں گے حقوق لوگوں کے ادا کریں گے لہذا علم حاصل کرنا بہت بڑی عقل مندی ہے اور اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے سستی کے ساتھ علم نہیں ملتا ہے اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور اس میں دیکھیے صحابی کیا کہہ رہے ہیں میں ان کے پاس جب جاتا علم کے لیے تو وہ کیا کرتے بھیج دیتے میں آ جاتا کہتے ہیں نہیں یہ میرا حق ہے معلوم کہ العلم یوگتا ولا یاسی ہے مشہور مقولہ علماء کہتے ہیں العلم یوگتا ولا یاسی ہے علم خود چل کے نہیں آتا ہے آؤ میرے کو سکھاؤ نہیں علم کے پاس جانا پڑتا ہے علم کے پاس خود چل کے جانا پڑتا ہے علم چل کے آپ کے پاس آئے تو نہیں ملتا پھر لہذا بڑے بڑے, بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے محدثین کے دور میں محدثین ان کے دور میں نہیں تھے بادشاہ محدثین کے دور میں ہوا کرتے تھے تو اب اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے محدثین سے کہتے تھے آپ آگے پڑھا سکتے تھے کیا نہیں بولتے تھے ہماری جو مجلس لگتی ہے علم کی اپنے بچوں کو اس میں بھیجو اپنے بچوں کو اس مجلس میں بھیجو بادشاہ کہتا تھا کم سے کم ان کے لیے اسپیشل سیٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں نہیں سب کے ساتھ بیٹھیں گے دوسرے بیٹھے ہیں یہ بھی بیٹھیں گے تو علم کبر کے ساتھ اور علم سہولت کے ساتھ نہیں علم کے لیے مجاہدہ اور توازو ضروری ہے لہذا آج بھی دیکھیے مزاج کیا ہے آدمی چاہتا ہے جیسے اس کے گھر پہ کھانے پینے کی چیزیں करने کرنے سے آ جاتی ہیں فلپکارٹ سے اور اس سے اس سے جو بھی ہے آج امیزون اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں آج علم بھی ویسا چاہتا ہے ہم کو علم کے لیے کیا کرنا چاہیے علم مجالس میں جانا چاہیے آج ہمالیہ پہاڑ پہ جانے کا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم اپنی بستیوں میں جہاں دینی دروس ہوتے ہیں وہاں جائیں یہ جانا ہماری آمادگی اور ہمارے مجاہدے کی وجہ سے زیادہ نفع والا بنتا ہے ورنہ آج چاہے تو آدمی کہہ سکتا ہے بھائی جو ریکارڈنگ ہوگی نا بیچ دو اس کو ریکارڈنگ میں گھر پہ سن لوں گا یہ اگرچہ یہ بھی نفع والا ہے لیکن اس میں علم کا نفع گٹ جاتا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ کو علم سے چھوٹا بنائے دیکھیے علم سے نفع حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی علم کو اپنے سے بڑا سمجھے وہ علم کے پاس جائیں آپ کیا کرتے ہیں بڑے ہیں کوئی دادا جان نانا جان کیا درج رہو ایسا بولتے نہیں آپ خود چل کے ان کے پاس جاتے کیوں یہ ہی بڑے ہیں اسی طرح سے آدمی کو چاہیے کہ وہ علم کے پاس جائے اگر کیا علما خود چل کر آئیں یہ حرام نہیں ہے لیکن علم کا ادب یہ ہے کہ آدمی دینی مجالس میں چل کے جائے اس میں حاضر ہو اور علم سیکھے لہذا یہ تیسری بات ہم نے دیکھی جو طلب علم میں ہمارے لیے ضروری ہے یہی درس ہمارا اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ ہوگا اگرچہ عنوان دوسرا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ عنوان ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کو سیکھنا اس کو سمجھنا ضروری ہے تو اسی عنوان پر انشاءاللہ شاء بقیہ باتیں ہم اگلے درس میں کریں گے ابو اللہ علیہ ولکم